رب اسراح تو اسراح سید نا تعالیٰ عنہ کی روایت شریف میں ہے اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ آزان دینے کا کتنا ازر ہے کتنا ثواب ہے اور پہلی صف میں کھڑا ہونے کا کتنا ثواب ہے پھر لگتا دینے کے لیے پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے ان کے پاس کوئی چارہ نہ بچے قرآن دادی کے سوا <تصفيق> قرآن دادی کیے بغیر نہ آزان دینے کا انہیں موقع مل سکے نہ پہلی صاحب میں ہونے کا تو وہ قرآن دادی بھی کریں گے یعنی کتنا اجر و سواب ہے آزان دینے کا اور پہلی صحت میں کھڑے ہونے کا نافک تہذیری اگر انہیں پتا چل جائے کہ نماز کے لیے جلدی آنے کا کتنا اجر و ثباب ہے تو وہ ضرور ایک دوسرے سے تبقت کریں نماز میں پہلے پہنچنے کے لیے ولو یا عالمہ مافی آ کر نہ اور اگر ان کو پتا چل جائے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماہٹ ادا کرنے میں کتنا اجر و ثباب ہے تو فجر اور علیشا کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے ضرور آئیں گے ہاں ان کو گھٹنوں کے بال چل کے ہی آنا پڑے اسی طرح عبدالرحمان ابن ابی امرا کہتے ہیں کہ عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مسجد میں داخل ہوئے مغرب کی نماز کے بعد اکیلے بیٹھ, بیٹھ گئے اور میں بھی ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی فکا نوا پاما نسف تحج پڑھنے کا اجر و سواف ملے گا اسی طرح عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں کہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ جو آدمی صبح و سویرے فجر کی نماز کے لیے سب سے پہلے نکلتا ہے اللہ کا فرشتہ اپنا جھڈا لیے اس کے ساتھ ہو لیتا ہے وہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے ہٹا کے وہ جھڈا اس کے گھر میں وہ اس کے ساتھ داخل کرتے ہیں اور جو آدمی سب سے پہلے بازار کی طرف نکلتا ہے, جاتا ہے تو شیتان اپنے جھنڈے سمیت لگ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے کہ وہ آدمی اپنے گھر واپس لوٹتا ہے تو یہ شیتان اپنا جنڈا بھی اس کے گھر واپس لوٹا دیتا ہے یہ روایت اللہ حادثی میں ام نے صحیح کے ساتھ دی ہے۔ اسی طرح کو یہ فرماتے ہوئے آدمی جماعت کے ساتھ پڑھ لے اللہ وہ اللہ تعالی کے ذمے میں آ جاتا ہے اللہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز باجمات ادا کرنے کی خصوصی فضیلتیں ہیں اس آدمی کو ملتی ہیں جو فجر کی نماز باجمات ادا کرے اور عشا کی نماز بھی باجمات ادا کرے اللہ سالا تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے بمار